صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ہی جس کو آپ کہیں دل کو چھو لینے والا واقعہ حدیث پاک سے آپ کو سناتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صحاب اپنا مقدمہ لے کر نبی پاک علیہ صلاف السلام کی عدالت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض پیش کی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں صاحب مال بھی ہوں میرے پاس پیسے بھی ہیں اور میرے پاس بیوی بی بچے بھی ہیں میں اہل و ایال والا بھی ہوں مگر میرا والد جو ہے وہ میرا سب مال لینا چاہتا ہے تو ہم اور ہمارے بال بچے کیا کھائیں گے پھر ہمارا گزر کیسے ہوگا تب یہ پاکلا اسلام نے فرمایا او لیا اپنے باپ کو میری بارگاہ میں لاؤ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مان لینا چاہتے یہ کیا معاملہ ہے تو باپ نے کہا کہ حضور ذرا پوچھ تو لیجئے میرے بیٹے سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں مال کا کرتا کیا ہوں اس کی پوپیاں ہیں دوسرے کرابت دار ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں اپنا اور اپنے بچوں کا کچھ خرچ چلاتا ہوں اتنے میں حضرت جبریل امین نبی پاکرات اسلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس والد نے اپنے دل میں کچھ اشعار بنائے ہیں اس کے دل میں کچھ باتیں ہیں یا رسول اللہ ان کو ابھی تک کسی کان نے نہیں سنا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاط اسلام سے عرض کی کہ حضور آپ ان سے کہیے کہ وہ سنائیں پیارے آکا علیہ فلاط السلام نے اس بوڑھے باپ سے کہا کہ تم ذرا وہ اشار تو سناؤ تو تمہارے دل میں ہیں اللہ اکبر وہ والد حیران ہو گیا اور کہتا ہے حضور ہمیشہ آپ کے معجزات سے اللہ تعالی ہمارے دل کا نور و یقین بڑھاتا رہتا ہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے میں آپ کو اس حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں اب اس والد نے اشعار سنا ہے مدرس کے ناظین بڑے دل گرفتہ باتیں ہیں یعنی اس والے پہ جو عربی میں اشعار پڑے اس کا کچھ مفہوم یو ہے کہ جب سے غذا فراہم کی اور تیرے باشعور ہونے تک تیرے نان نفکے کا بار یعنی بوجھ اٹھایا تو برابر میری کمائی سے مستفید ہوتا رہا میں تیری بیماری کے باعث تیری تکلیف کے باعث رات رات بھر جاگتا رہا بڑی بے چینی اور بے قراری سے صبح کرتا میرا جی تیری موت کے اندیشے سے ڈرتا رہا حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ بہت یقینی ہے اور صد پر مست کر دی گئی ہے میرے پیچھے اس کا بھی اب نبی پاک علیہ السلاط السلام نے جب یہ سارا یہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے اس اشار ہیں پیارے آقا جب یہ سنتے رہے نبی پاک علیہ السلام اشک بار ہو گئے میرے آقا اشک بار ہو گئے کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے کتنی اس نے خدمت کی اور نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے اللہ اکبر اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے والد کا حق اور سچی بات بھی یہی ہے آج دنیا میں ہم اور آپ ہیں نا ہمارے والدین کی وجہ سے ہیں. ہماری شہرت ہماری عزت ہماری دولت واٹ ایور جو کچھ میرے پاس ہے میں ہوتا ہی نا دنیا میں تو کچھ بھی نہ ہوتا نا میرے وجود کا سبب ہی میرے ماں باپ ہیں ہمیں ان کی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے ان کا احسان ماننا چاہیے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین کا حق ادا کرنا ہے نا تو حق یوں ادا ہو سکتا ہے کہ باں دنیا سے چلے جائیں بیٹا انہیں پھر زندہ کر کے دکھا دیں کیونکہ ہمیں تو باں کی وجہ سے زندگی ملی نا اور یہ ہم کر نہیں سکتے تو بس ان کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں آج ہی اپنے والدین کی ایک چون چکے تو دوبارہ ہاتھ دونوں کے چون لیجئے اور نہیں چوما بہت دنوں سے تو پھر ہاتھ چنیے ان سے معافی مانگیے ان کی دل دلجوئی کیجیے خاص طور پر ایک کانسیپٹ ہے کہ باپ جو ہے نا وہ بعض نہیں کہہ پاتا اپنے بچوں کو کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ماں ایکسپریس کر دیتی ہے ماں اپنے دل کی بات کر جاتی ہے مگر والد بھی اپنے بچوں سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں کیونکہ والد ہی تو بچوں کی خیر خائی اور بچوں کے سارے اخراجات اٹھاتے ہیں تو اپنے والد کو عزت دیجئے پیار دیجئے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مدینہ منورہ میں ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کے والدین کو درازی عمر بال عطا فرمائے جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بال عطا فرمائے ان کا سایہ سلامت رکھے اگر بیمار ہیں تو رب کریم شفا عطا فرمائے دنیا سے چلے گئے ہیں تو مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے خوب اشارے ثواب کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک مشورہ دوں آپ کو مدینہ منورہ سے مدنی مشورہ کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے نا ماں یا والد کے دونوں چلے گئے بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ جی ہاں بہت تحفے دیے مجھے اور آپ کو ہمارے والدین نے اب ان کو تحفہ دیجیے ان کے لیے ایک مسجد بنا دیجیے مسجد ہو ایک مدرسہ اللہ نے نوازا ہو تو ضرور بنائی پورا نہیں بنا سکتے اس میں کچھ حصہ ملائیے ماں باپ کے نام سے اسال ثواب کے لیے یہ خرچ کیجیے قبر میں روزانہ ثواب پہنچتا رہے گا ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے گی کہ ہمارے بچوں نے مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا ہے اور یہ ہمت کر لیجیے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیجیے ان شاء وہ آپ کا تعاون کریں گے بچت بنانے میں مدرسہ بنانے میں اس کو چلانے میں بھی کیا معلوم ہم یہ کام کر جائیں ہمارے ماں باپ کی روح تو جنت میں مقام پالیں. اور اس, ان کے اس مقام کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں اللہ کرے گا تو بلا حساب داخلہ نہیں ہوگا